اب دیکھیے آپ ہم اسے شروع کرتے ہیں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے اب بیسویں آیت تک تقسیم پوری ہو گئی اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ کیا چیز ہے اس لیے اصل چیز جہاں سے بات شروع ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمان کی دعوت دینا شروع کی اور ایمان کی طرف لوگوں کو بلایا تو وہاں پر تین گروہ پیدا ہو گئے مکہ مکرمہ میں تو دو گروہ تھے یا ایمان تھا یا کفر تھا اور وہ منورہ میں پہنچ کے ان کے ساتھ ساتھ دو گروہوں کے منافقین بھی ہو گئے تین ہو گئے تفصیل آگے اس کی آتی ہے یہاں پہلے گروہ کا تذکرہ فرمایا ہے اور یہ ارشاد فرمایا کہ ذالک کتاب یہ ایسی کتاب ہے زالکا کا جو لفظ ہے عربی لغت کے اعتبار سے وہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ڈیک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یعنی وہ چیز ایسی اس میں اشارہ ہے دور کے لیے تو یہاں پہ اللہ کا نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ حاضل کتاب یہ کتاب ایسی ذالکہ کے لفظ جو دور ہے اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب تعارفی کلمات تھے ابتدا ہے تعارف کرایا جا رہا ہے تو جب بالکل ابتدائی اور تعارف کے کلمات تھے تو تعارفی کلمات جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بہت اچھے ہوتے ہیں تاکہ سننے والے کو پتا چلے کہ کس کے ساتھ تعارف ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہاضہ کی بجائے ظالیکا کا لفظ استعمال فرمایا یعنی ایسی زبردست کتاب ایسی شاندار کتاب ہے کہ ہاضا کا لفظ بھی اس کے لئے نہیں ہے بلکہ زالیکا کا لفظ ارشاد فرمایا کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ ظالکا سے کہ وہ کتاب اشارہ ہے اصل میں لوہے محفوظ کی طرف کہ لوہ محفوظ میں تو پوری کتاب تھی نا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آہستہ آہستہ نازل ہو رہی تھی تو وہ جو کتاب لوہے محفوظ میں پوری ہے وہ ایسی کتاب اور کچھ کہتے ہیں کہ زالکا اور ہاضہ ایک دوسرے کے بدل میں عربوں میں استعمال ہوتے رہتے ہیں اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے اور جو اس میں پہلی رائے تھی کہ زالکا کا لفظ جو ہے کہ وہ ایسی زبردست کتاب ایسی شاندار کتاب تو آپ ہر زبان میں اس کا اثر آپ اسی طرح دیکھیں گے جیسے ہم کبھی کہتے ہیں کہ آ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو این اور آن دونوں فارسی کے لفظ ہیں این کا مطلب یہ حاضر دس اور آن کا مطلب وہ ڈیٹ دور کے لیے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے پیش نظر کہتے ہیں کہ حضرت وہ حضرت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح لکھتے ہیں اردو میں کسی کو خط لکھتے ہیں تو کہتے ہیں آم محترم نے یہ فرمایا تو مراد یہ ہوتی کہ آپ نے یہ فرمایا آہ جناب کو لکھا تھا تو آ جناب وہ کوئی اور تھوڑے ہی ہیں وہ تو وہی وہ ہیں جنہیں لکھ رہا ہے تو اس لیے الفاظ ایسے استعمال کیے جاتے ہیں الکتاب ایسی چیز ہے جو حقیقی معنی میں کتاب کہلانے کی مستحق ال کا لفظ جو لائے ہیں تو یہ جو ال کا لفظ ہے کسی بھی چیز کو کل آپ سے ارض کیا تھا نا کہ کامن سے کیا کہا تھا پراپر ناؤن بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے زمخشری نے کشاف میں بڑی زبردست بات لکھی ہے اور سب وے نے بھی ایک جگہ کہا ہے یہ کہتے ہیں کہ الکتاب کا مطلب کہ الکتاب تو بس ایک ہی کتاب ہے کہ کتاب دنیا میں گویا ایک ہی ہے کہ جب کتاب کہا جائے کہ کتاب میں یہ آیا ہے تو فورن دماغ قرآن کی طرف جانا چاہیے کوئی دنیا کی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں بہرحال شک اور شبے کی گنجائش نہ ہوتا کہ لکھنے والا خود کبھی شک میں مبتلا ہوتا ہے لکھنے والا خود اسے قطعی اور حتمی قرار نہیں دیتا کہتا ہے ممکن ہے کل کو اس کتاب میں اور اضافے ہو جائیں ممکن ہے کوئی نظریہ اس میں غلط ثابت ہو جائے اور صحیح ثابت ہو جائے تو الکتاب کا مطلب یہ ہوا کہ گویا کتاب ایک ہی ہے اور حقیقت بھی یہی آپ اس بات کو یاد رکھیے گا لکھ لیجئے گا کہیں اور جب آپ قرآن پاک کو پورا پڑھیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حقیقت میں یہ کتاب بھی واقعی کتاب ہے اور یہی انسانی زندگی کے حقیقی مسائل کو حل کرتی ہے اور اسی کو پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ افسوس اب تک کی عمر ساری جہالت میں گزری اور جو کچھ بھی پڑھا تھا سب بیکار گیا اللہ کی کتاب اس کے علوم کے سامنے کوئی علم نہیں اور کتاب کا لفظ ایک اور چیز آپ کو بتانا ہے یہ آپ پورے پرانے پاک میں دیکھیں گے کہ ایک ہی لفظ ہے اور وہ ہر جگہ ایک ہی معنی میں نہیں آتا یہ اصول کی بات ہے اور قرآن پاک کی تفسیر کے کوئی اصول کسی زمانے میں لکھے گا یا پچھلوں نے جو لکھے ہیں انہوں نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ قرآن پاک کا کہ قرآن پاک کا لفظ ایک ہی ہوتا ہے لیکن ہر جگہ وہ اسی معنی میں نہیں آتا یہاں کتاب کس معنی میں آ رہا ہے ماننشخم ماننشخم ہاں قرآن پاک کے معنی میں بولتے کیوں نہیں یہاں قرآن جو ہے وہ الکتاب, الکتاب جو ہے قرآن کے معنی میں آ رہا ہے نا آپ کو ہم چار مقامات اور دکھاتے ہیں وہاں آپ دیکھیے کہ کون یہ معنی وہاں فٹ آتا ہے یا نہیں یہ معنی وہاں بن سکتے ہیں یا نہیں آپ سب سے پہلے سورہ انفال کو دیکھیے دسویں پارے میں یہ جس اصول کا ہم آپ سے ذکر کر رہے ہیں یہ کبھی کبھی اس کو بیان کریں گے اگر اس کو بیان کرنے بیٹھ جائیں تو پھر سال اس میں لگ جائے لیکن ایک اصول کی بات آپ کو سمجھاتے ہیں سمجھانے کا لفظ تو غیر مناسب ہو گیا آپ سے عرض کرتے ہیں دیکھیے سورہ الانفال ہے دسویں پارے میں اور آیت نمبر ہے اس کی اڑسٹ جہاں یہ مکمل ہو رہی ہے نا سورہ اس سے کچھ ہی پہلے اڑسٹھ نمبر آیت سکسٹی ایٹ ملی اس سے بھی پیچھے سکسٹی سیون سے دیکھیے آپ پھر بات سمجھ میں آئیے ما کان نبی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہیں تھی یہ بات کہ این یقون لہو کہ ان کے پاس قیدی ہوتے قیدی آئے بدر میں قیدی آئے نا سورہ الانفال ان پال ہے دسواں پارا ہے اور آیت نمبر اس کی سکسٹی سیون کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شایان شان نہیں کہ ان کے پاس قیدی آئے قیدیوں سے مراد جب بدر ہوا ہے نا دو لفظوں میں قصہ اس کا یہ ہے کہ بدر کے قیدیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لیا اور اس کے رضی اللہ عنہ کی رائے بھی یہی تھی اور اس کے عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیں اور اس کے ساتھ رضی اللہ عنہ کی رائے تو سب سے زیادہ سختی تھی کہ انہیں آگ میں پھینک دیں یہ تھی بات اب وہ جو قیدیوں پہ فدیہ لیا ہے کہ پیسے لے کے قیدیوں کو رہا کر دیا دو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرمائی تھی نا یا تو پیسے دے دو اور نشاد فرمایا یا ہمارے بچوں میں سے دس کو پڑھنا سکھا دو یہ دو باتیں تھی اب اللہ کا اعلیٰ نے اس فدیے کو جب ان لوگوں نے لے لیا مسلمانوں نے اس پہ آیت نازل کی اور فرمایا مَا اِن يَكُونَ لَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہیں تھا ان کی شان کے مطابق نہیں تھا کہ اتنے بڑے ہمارے نبی اتنے جلیل القدر اور اتنے اول العزم رسول علیہ السلط کے جب ان کے پاس قیدی آئیں تو وہ انہیں فتیا لے کر چھوڑ دیں حتہ یسخینہ فل ار یہاں تک کہ انہیں چاہیے تھا یسخین فل ار زمین کو ان کے خون سے رنگ دیتے زمین تر ہو جاتی ان کے خون سے تیرہ برس انہوں نے جو مکہ مکرمہ میں کیا ہے اور جس آگ اور خون کے طوفان سے مسلمان گزرے ہیں اور یہ مظلوم جن کے سینوں پہ پتھر رکھ دیے جاتے تھے اور یہ جو دھوپ میں لٹا دیے جاتے تھے تپتی ریت پہ اور پانی میں ڈکیاں دی جاتی تھیں آج ان کے یہ ظالم جب سامنے آئے ہیں آپ نے ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا ہتھی نہ پلا زمین رنگ دی جاتی ان کے خون سے ہونا تو یہ چاہیے تھا تی دونوں عرضت دنیا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ دنیا کا مال ملے و اللہ یرید اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ آخرت بنے اللہ نے یہ چاہا ہے واللہ عزیز الحکیم اور اللہ تعالی غالب ہے حکمت والا ہے لولا کتابن یہ ہے لفظ جس پہ آپ کو لانا چاہتے ہیں لولا کتاب اگر خدا کی یہ تحریر پہلے سے نہ ہوتی من اللہ اللہ کی جانب سے سبقہ پہلے سے یہ اصول طے نہ ہوتا لمسم تو تمہیں چھوتا فیم اخذ تم جو کچھ تم نے لیا ہے عذاب عظیم خدا کا بڑا عذاب تم پہ نازل ہو جاتا یہاں دیکھا آپ نے کہ ارشاد فرمایا کہ لولا کتاب من اللہ سبا اگر اللہ کا ایک قانون نہ طے ہوا ہوتا وہ قانون کیا تھا قانون یہ طے ہو گیا تھا کہ اجتہاد کوئی آدمی کرے وہ پیغمبر علیہ السلاۃ السلام ہی کیوں نہ ہو اور اجتہاد اللہ کے فیصلے کے مطابق نہ ہو جو اللہ چاہتے ہیں اس کے مطابق اجتہاد نہ ہو تو اسے ایک ثواب ملے گا اور اگر وہ اجتہاد اللہ کے فیصلے کے مطابق ہو جائے تو اسے دو ثواب ملیں گے متعدد مثالیں اس کی حدیث میں آئی ہیں مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا کو ایک دن پسند تھا اپنی عبادت کے لیے اور یہودیوں سے اللہ نے کہا تو, تو انہوں نے ہفتے کا دن دے دیا عیسائیوں سے کہا ہم نے اتوار کا دن دے دیا اور جب ہماری باری آئی تو ہم نے جمعے کا دن دے دیا اور اللہ اس بات پہ بڑا خوش ہوا تو اجتہاد تھا نا تلاش تھی کہ اصل اللہ کی مرضی کیا ہے تو ان دونوں کو ایک ایک ثواب ملا اور ہمیں دوہرا ثواب ملا یہ ہے اجتہاد کہ مجتہد جو ہوتا ہے اگر وہ اہل ہو واقعی اجتہاد کا تو اسے غلطی کی صورت میں بھی ایک سواب بھی ملتا ہے اس کو گناہ نہیں ہوا کرتا یہ بڑی مختصر بات ہے جو ہم نے آپ سے عرض کی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی وہی تھی نہیں پہلے سے کہ قیدیوں کا کیا فیصلہ کرتے ہیں تو اجتہاد کرنا تھا اجتہاد یہ آدر صلی اللہ آسم نے کیا کہ چلو پیسے لے لیتے ہیں قتل بھی ہو سکتا تھا آگ بھی ہو سکتی تھی پیسے بھی ہو سکتے تھے پیسے لے لیے پھر دیا اجتہاد فرمایا یہ اجتہادی خطا ہوئی ہے پیغمبر علیہ السلاۃ والسلام سے اور ہمارے نزدیک انبیاء علیہ السلام سے خطائے اجتہادی ہو سکتی ہے اجتہاد ان کا اس میں خطا آ سکتی ہے لیکن وہ گناہ چھوڑی ہے وہ تو ایک ثواب مل رہا ہے اور پیغمبر اور غیر پیغمبر کی اجتہادی خطا میں ایک فرق بڑا اہم ہے کہ غیر پیغمبر جب اجتہادی طور پر خطا کرتا ہے تو اللہ اس کی اصلاح کے لیے کوئی بڑی نازل نہیں کرتا امام ابو حنیفہ امام مالک امام شاپی امام احمد سارے متحد ہیں ظاہر ہے کہ ایک مسئلے میں جب چار آدمی فتوا دیتے ہیں تو چاروں تو درست نہیں ہیں کوئی ایک درست ہوگا دو درست ہوں گے ممکن ہے باقی سب خطاب مبنی ہو تو جب خطاب مبنی یہ ہوئے نا ہم یہ نہیں کہتے کہ ان حضرات کو کوئی گنا ہوا ہے بلکہ ان حضرات کو کہرا ثواب ملا ہے دوہرا نہیں کہا ثواب ملا اور دوہرا ثواب نہیں ملا اور جس کا اجتہار ٹھیک ہو گیا اسے دوہرا ثواب ملا اور پیغمبر علیہ سلاۃ وسلام اگر اشتہادی خطا ان سے ہو جائے تو اللہ کی وہی آ جاتی ہے انہیں قائم نہیں رہنے دیا جاتا کیونکہ جو اجتحادی خطا پیغمبر علیہ السلام سلام سے ہو جائے گی امت کے لیے تو وہ سنت بن جائے گی یہ بات سمجھ میں آئی ہے باریک بات لیکن یہ اصول کی بات ہے جو سب کچھ فکار نے اس اصول پہ لکھا ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے تو یہ چیز ہے جو اللہ نے کہی کہ لولا کتابم من میں اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے ایک اصول نہ بن گیا ہوتا نہ طے ہوا ہوا ہوتا کہ اجتہاد پر اگر خطابی ہو جائے تو ہم سواب دیا کرتے ہیں لمسی خس تم عذاب نظیم تو یہ جو کچھ تم نے کیا ہے نا اس کی وجہ سے عذاب آ جاتا مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آنسو جادی تھے اور اس پہ اللہ نبی رو رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے وہ کہتے ہیں میں نے ان, دوگوں کو ان حضرات کو دیکھا اور میں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے بتا دیں کیا ہوا ہے اگر میں رو نہ سکوں تو کم سے کم شکل صورت یہ ایسی بنا لوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خدا کے عذاب کو میں نے اس درخت تک آتے ہوئے دیکھا ہے اور اگر عمر تم اور سعد نہ ہوتے تو وہ آئی جاتے یہ ارشاد فرمایا لیکن پیغمبر علیہ السلط نے ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ کہنے کا تو خطا تھی اجتہادی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ تھا نا کہ فدیہ دے دیں نہیں تو دس بچوں کو پڑھانا سکھا دیں اس پیغمبر کی اجتحادی خطا میں بھی علیہ اللہ سلام اتنی برکت تھی اللہ نے اس میں اتنی خیر رکھی تھی کہ مدینہ منورہ میں ان لوگوں نے جب پڑھانا شروع کیا تو کچھ لوگ تھے جنہوں نے فدیا دیا زیادہ نے تو کہا ہم بچوں کو پڑھا دیں گے اور تاریخ میں آتا ہے چھ سو سے لے کے سات سو بچوں نے ان قیدیوں سے لکھنا پڑنا سیکھ لی کل آبادی جہاں کی بیس تیس ہزار ہو وہاں چھ سو بچے ایک دم سے پڑھنا لکھنا سیکھ لیں وہ بھی مسلمانوں کے مسلمان تھے کتنے بدر میں تو نکلے ہیں تو وہ کل تین سو تھے عہد میں نکلے ہیں تو چند ہزار تھے حتیٰ کہ فتح مکہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ دس ہزار تو آدمی تھے سلح حدیبیہ میں گئے ہیں تو یہ ڈیڑھ ہزار تھے اور ان میں اس وقت اگر فرض کر لیجیے فرض کر لیجیے دو ہزار آدمی بھی تھے اول تو تین سو تیرہ ہی تھے بدر میں فرض کر لیجیے ہزار یا دو ہزار آدمی بھی تھے تو ایک دم سے جب چھ سو بچے سات سو بچے لکھے پڑے ہو جائیں تو پھر کتنی بڑی تبدیلی آئی ہوگی اس کمیونٹی میں جو مسلمانوں ہی پر مشتمل تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتہادی خطابیں بھی خیر تھی اللہ نے اس میں بھی کچھ نہ کچھ برکتیں رکھی تھیں اس لیے یہ بڑا اہم اور نازک مسئلہ ہے جو آپ سے محتاط الفاظ میں عرض کیا یہاں کتاب کا مطلب دیکھیے لولا کتاب من اللہ اگر اللہ کا قانون نہ بنا ہوا ہوتا تقدیر میں یہ نہ لکھا گیا ہوتا ایک قانون کی بات نہ ہوتی تو کتاب کا یہاں مطلب کیا آ گیا قانون تقدیر اور وہاں گیا تھا قرآن ہے وہی لفظ کتاب لیکن معانی بدل گئے اب یہاں اگر قرآن کا معنی آپ لے کر ترجمہ کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ اگر قرآن میں یہ نہ ہوتا جو اس سے پہلے گزر چکا ہے تو کہاں پھر ڈھونڈتے پھرتے کہ قرآن میں کہاں گزرا ہے یہ پھر تو بدر سے پہلے جتنا قرآن نازل ہوا تھا وہ دیکھنا پڑتا اور وہاں کہیں ہے نہیں ایک تیسرا مقام آپ کو بتاتے ہیں سورہ قاف دیکھیے چھبیسویں پارے میں بالکل آغاز میں ملی؟ سورہ قاف پارہ چھبیس سورا کا نمبر ہے پچاس ففٹی پارہ چھبیس سور ایک اور آیت نمبر چار ہے اس تیسری آئ سے دیکھیں گے تو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی ازا متنا وہ کافر کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر جائیں وہ کنہ تو اور ہم مٹی میں مل جائیں زالک اور بعید پھر ہم زندہ ہوں یہ لوٹنا بہت دور کی بات ہے نہیں ہو سکتا بہت مشکل ناممکن بات ہے کہ ہم مر جائیں پھر مٹی میں مل جائیں اور اب پھر نئے سرے سے پیدا ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا اللہ نے فرمایا ہے کد نہ اور ہم جانتے ہیں ماتن کسول ارزمنہ ان میں سے زمین کتنا کم کرے گی زمین میں کتنے ملیں گے آخر کوئی نہ کوئی ذرہ زمین مل کے, مل کے مل کے بھی تو رہتا ہی ہے نا ہم نہیں کھڑا کر سکتے اور سرے سے نہ رہے تو بھی ہم پیدا نہیں کر سکتے و کتاب ان اور ہمارے پاس ہے کتاب جس میں سب کچھ محفوظ ہے تو یہاں کتاب سے مراد کیا ہو گئی لوہے محفوظ یہاں آپ دیکھیے یہاں قانون اور تقدیر نہیں آ سکتے وندنا کتاب الحفیظ ہمارے پاس قانون ہے یا ہمارے پاس قرآن ہے یہ بات نہیں وندہ کتاب الحفیظ کا مطلب یہ کتاب الحفیظ اور ہمارے پاس کیا ہے کہ کتاب ہے جو محفوظ ہے لوہے محفوظ مراد ہو گئی اب لفظ ایک ہی ہے کتاب کا لیکن آپ نے دیکھا یہ تیسری جگہ کیسے آ گیا ایک اور جگہ آپ دیکھیے دو جگہ اور آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ کو اس بات کا خیال رہے کہ, کہ قرآن پاک کا ترجمہ اور یہ چیزیں ایسی آسان کھیل نہیں بچوں کے بغیر اساتذہ کے سمجھ نہیں آتی سورہ دیکھیے نمل انیسویں پارے میں سورہ نمل پارا انیس اور سورہ کا نمبر ہے ٹوینٹی سیون پارے میں سورہ نمل کی آیت نمبر انتیس ٹوینٹی نائن دیکھی آئے پارے کی آخری سور ہے ملی ہدود <تصفح> <تصفح> آیا اور آیت نمبر اس کی دیکھ لیجئے ستائیس وہاں سے بات پوری ہو جاتی ہدود آیا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام وسلام سے جو کچھ کہا آپ اسے دو تین مرتبہ سن چکے ہیں اس کو چھوڑی کالسرو سلیمان علیہ السلام بولے اور نے کہا ہم دیکھتے ہیں جانچتے ہیں اسد یہ تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ ہے وہاں جو ملکہ ہے اور وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں یہ کیا مسئلہ ہے کیا معاملہ ہے ہم اسے دیکھیں گے از حب کتابی ہاضا لے جا تو یہ میری کتاب اس کے پاس تو کتاب سے یہاں کیا مراد ہو گیا خط اظہد کتابی حاضا میری یہ تحریر میرا یہ خط اس کے پاس لے جاؤ اب یہاں کر لیجئے ترجمہ قرآن سے اور یہاں کر لیجئے لوہے محفوظ سے اور تقدیر سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا نہیں ہوتا نا فالک الہم ان کے پاس ان, ان کو اس کے پاس پھینک دے سمت اللہ اور پھر تم اس سے ہٹ جانا فنزر ماضا یرجون اور دیکھو وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کالت یا ملا درمیان کی ساری چیزیں قرآن نے چھوڑ دی گیا کیا ہوا کیا نہیں ہوا بس ملکہ نے وہ خط پڑھا ہے تو کہتی ہے یا ملا اے سردارو انی القیہ الیہ میری طرف بھیجا گیا کتاب کریم ایک ایسا خط جو بڑا مؤثر ہے بڑا پروکار خط مجھے لکھا گیا یہاں کتاب کا لفظ آ گیا نا یہاں کیا ترجمہ ہو سکتا ہے سوائے خط کے دیکھا لفظ ایک ہی ہے کتاب لیکن کہیں اس کا مانے قرآن سے کہیں اس کے مانے قانون سے کہیں اس کے مانے لوہے محفوظ سے اور کہیں اس کے مانے عام سادہ سے ایک خط بھیجا گیا یہ چیز اور سورہ جمعہ میں آپ دیکھیں آخری چیز آپ کو بتائیں اٹھائیسویں پارے میں سورہ جمعہ ہے اور یہ آیت کریمہ تو قرآن پاک میں چار جگہ آئی ہے چلیے سورج جمعہ میں دیکھ لیتے ہیں سکسٹی ٹو باسٹھ نمبر سورہ دوسری آیت وزی بات ہے پھر لمی جینا رسولم اور وہ اللہ کی ذات ہے جس نے بھیجا ہے ان لوگوں میں ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم الشان جلیل القدر پیغمبر علیہ صلاۃ والسلام کو ان لوگوں میں جو ان پڑھ ہیں یتلو علیہ آیات ہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر کیا کرتے ہیں آیات کی یتلو تلاوت کرتے ہیں مراد کیا ہوئی قرآن پڑھتے وہ یو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تزکیہ کرتے ہیں انہیں پاک کرتے ہیں وہ یو المحم اور کتاب کی تعلیم انہیں دیتے ہیں اب دیکھ لیجئے یہاں پر یہ کیا چیز ہے کتاب یہ ہے قرآن پاک یا یہ ہے کہ بعض ذرات نے اس کو کہا کہ پہلے قرآن کا ذکر اوپر آ گیا ہے وہ کہتے ہیں کتاب سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ان کی سنت ان کا راستہ جس چیز کو انہوں نے ہدایت کو جمع کیا ہے حدیث وہ ہے بل حکم اور حکمت کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ دیتے ہیں ان لوگوں کو یہاں دیکھیں آپ اب کتاب کا ترجمہ قرآن بھی نہیں بن سکتا اور لوہے محفوظ بھی نہیں اور خط بھی نہیں بن سکتا کہ انہیں خط پڑھنے کی تعلیم دیتے ہیں یہ کون ترجمہ کر سکتا ہے لیا زب دیکھا آپ نے لفظ ایک ہی ہے لیکن یہ اس طرح بدلتا جاتا ہے تو قرآن پاک کا ترجمہ اور یہ چیزیں اساتذہ سے جب آدمی پڑھتا ہے نا کسی کے سامنے تو پھر مسئلے کے سنگینی کا اور گہرائی کا احساس ہوتا ہے کہ اتنی آسان چیزیں نہیں ہوتی ارشاد فرمایا ذالک الکتاب اب آ جائیے اپنی اصل جگہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالی نے فرمایا یہ ایسی کتاب وہ ایسی کتاب ہے الکتاب تو ایک ہی ہے لا رائب کوئی شک نہیں لا رائب جو ہے رائب کہتے ہیں تردد کو اور خوف کی وجہ سے انسان کے جسم میں ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے بے یقینی کی کہ پتا نہیں اب کیا ہوگا اس کو کہتے ہیں ریب کہ کوئی شک نہیں ہے اس میں یہ فی کے جو آگے الفاظ آ رہے ہیں اس سے پہلے یا تو ہم وقف کر لیں اور یا وقف کریں ہم لا لارب فی ہم پہلی بات کرتے ہیں کہ لارب پہ وقف کر کے اتنی بات پوری کرتے ہیں کہ ذالکل کتاب لارب یہ ایسی کتاب ہے بے شبہ بغیر شبے شک کی ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ اس چیز میں واقعی شک پایا جائے اور شک کی ایک کیفیت یہ بھی ہوتی ہے کہ اس چیز میں شک نہیں ہے شک کرنے والے شک کرتے ہیں دو طرح کا شک ہو گیا نا کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ پلان چیز جو ہے وہ خراب ہو گئی مثلا کوئی کھانا خراب ہو گیا تو جس نے پکایا ہے یا جس کے گھر میں ہے کوئی شبہ نہیں اسے تو سرے سے شبہ کی گنجائش ہی نہیں اور کوئی باہر والا آدمی ہے وہ کہا ہے صاحب ذرا دیکھ لیجئے خراب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا ممکن ہے ٹھیک ہو تو وہ ٹھیک ہونے کی وجہ سے احتمال کی وجہ سے شک کا اظہار کر رہا ہے کہ ممکن ہے ٹھیک ہو اور جب تحقیق کی گئی تو کھانا واقعی خراب نکلا تو شک ایسے ہوتا ہے کہ ایک چیز میں اصل میں ہی شک نہیں اور ایک یہ کہ شک پیدا کرنے والا کر سکتا ہے یا نہیں اللہ نے پہلی چیز کی نفی کر دی کہ ایسی کتاب ہے جس میں سرے سے کسی شک کی گنجائش ہی نہیں اور رہ گئی دوسری بات شبہ کرنے والا شبہ کرے وہ آگے آ رہا ہے کہ ان کن تم فی رائبا نزلہ اور اگر تمہیں شبہ ہے اس چیز پر وہاں بھی ریب کا لفظ ہے اگر تمہیں ریب اور شک ہے اس چیز پر جو ہم نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازر کیا فاتوب سورت اس جیسی ایک, ایک صورت بنا کے لیا وہاں دوسری شک کی نفی ہے یہاں چونکہ انٹروڈکٹری ورڈ ہیں یہ سارے اور قرآن پاک کا تعارف کرایا جا رہا ہے اس لیے سرے سے کتن اس شبے کو رد کر دیا ہے اللہ نے کہا کسی کہ قسم کا کوئی شک ہے ہی فی ہل متقین یہ جو تین نقطے آپ فی سے پہلے اور بعد میں دیکھ رہے ہیں یہ تین نقطوں کے درمیان جو چیز آ جاتی ہے نا آسان لفظوں میں آپ سے ارض کریں یہ تین نقطوں میں پہلے اور بعد میں جو چیز آ جاتی ہے اس کو اگر آپ اس کلام میں پہلے شامل کر لیں تو بھی ٹھیک اور بعد میں شامل کر لیں تو بھی ٹھیک آپسات اگر کرسیوں پہ بیٹھنا چاہیں تو کوئی حرج. کوئی بھی کرسی پہ بیٹھنا چاہیں اپنے آرام سے سہولت سے مطلب تو یہ ہے کہ ہم آرام سے پڑھیں سمجھیں اس چیز کو اچھا فی ہی کا لفظ جو آیا ہے اسے آپ پہلے لگا لیجئے زالیکل کتاب الا رہی ب فی یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ٹھیک ہے جناب فی ٹھیک ہو گیا اچھا آپ نے وقت کر لیا زالکل کتاب الا ایسی کتاب کوئی شک نہیں ہے بس یہاں رک گئے فی کو آگے لگا لیجیے فی ہی ہدل متقین اس میں ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں ڈر والوں کے لیے دونوں طرف بات پوری ہو گئی یہ عربوں کے کلام میں بھی آتا تھا ایسے اور قرآن پاک میں بہت جگہ پہ ایسے مل جائے گی ہدن لل متقین ہدایت ہے ہدن کا لفظ جو ہے نکرہ استعمال کیا گیا ہے اور نکرہ ہونے کی وجہ سے کامن ناؤن ہونے کی وجہ سے ہر زبان میں یہ قاعدہ آپ کو ملے گا اردو میں بھی مل جائے گا کہ کبھی کبھی نقرہ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جو اسے خاص مقام بتا دیتا ہے مثلا مرد عورت بچہ یہ در حقیقت تو کامن نامنے نا؟ ایسی ہے کوئی بھی مرد کوئی بھی عورت کوئی بھی بچہ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ یہ مردوں کا کام ہے تو اس سے مطلب یہ کہ بہت اچھی صفات جن لوگوں میں پائی جاتی ہیں یہ اس کا کام ہے کہتے ہیں پنا آدمی تو واقعی یار مرد نکلا یعنی اس نے بالکل زبردست کام کیا تو یہ جو نقرہ عربی میں کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے مفسرین جو اس پہ لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ تصریح کر دیتے ہیں کہ اس مقام پہ کیسے استعمال ہوا ہے تو وہاں ہوتا لفظ نکرہ کا ہے لیکن اس کے معنی بہت بلندی ہدن کامل ہدایت ہے سراپا ہدایت ہے پوری پوری ہدایت ہے, ہے یہ کامن ناؤ لیکن یہ تنوین جو ہے نا اس میں تنوین کا کیا مطلب دو زیر دو زبر دو پیش سے یہ جو نون کی آواز پیدا ہو جاتی ہے تنوین اسے کہتے ہیں نا صحیح؟ یہ آہستہ آہستہ چیزیں انشاءاللہ اللہ ایسے ہی آپ یاد رکھیں گے تو پھر بہت ذخیرہ ہو جاتا ہے تو تنوین جہاں آتی ہے نا دن آواز کہتی دن رادن برقن یہ جو نون کی ایک آواز پیدا گونج پیدا ہوتی ہے نا اس کی اس کو کہتے ہیں نا تنوین تو تنوین جو ہوتی ہے وہ ہونی تو چاہیے تھی کامن ناؤن میں لیکن اس نے پراپر ناؤن کر دیا ہدل متقین ہدایت ہے سراپا را ہے ان لوگوں کے لیے جو کیا ہے متقی ہیں وقا عربی میں کہتے ہیں بچنے کو اور جو آدمی اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہے وہ ہے اپنے آپ کو بچائے ہوئے متقئی ہے اور تقوا کی تعریف ایک تو یہ ہے کہ تقویٰ کے درجات ہیں کہ کوئی آدمی کفر میں تھا ایمان میں آیا یہاں سے تقویٰ شروع ہوتا ہے اور اس کی انتہا یہ ہے کہ آدمی ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس میں شک پڑ جائے اور اس کی بجائے وہ اس چیز کو اختیار کر لے جس میں یقین ہے بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال بالکل واضح ہے اور حرام بھی بالکل واضح ہے اور ان دونوں حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں شبہ ہے مشتبہ ہیں اور آپ نے فرمایا جو ان مشتبہ چیزوں میں پڑ جاتا ہے وہ اپنے دین کو اپنے اسلام کو ایک طرح سے خطرے میں ڈال دیتا ہے اور جو ان شبہات سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور ایمان کو بچا لیا تو شبے کی چیزوں سے بچنا یہ تقویٰ کا آخری درجہ ہو اور تقویٰ کی بہترین تعریف وہ ہے جو اس کے عمر رضی اللہ نے پوچھی تھی قاب رضی اللہ عنہ سے وئی قاب رضی اللہ عنہ ان صحابہ رضی اللہ عنہ سے ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ کہ قرآن تم نے پڑھنا ہو تو ان سے پڑھنا اس دن صنعت میں نام آیا تھا نا وی ابن قاب رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابی تقویٰ کسے کہتے ہیں یہ سہاوا رضی اللہ عن کو تعلیم پوچھنا علم کا حاصل کرنا کتنے یہ لوگ اس معاملے میں حساس تھے کہ امیر المومنین ہونے کے باوجود پوچھتے ہیں کہ تکوا کسے کہتے ہیں رضی اللہ عنہ تو حستے ابئی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت آپ نے کسی ایسے راستے میں سفر کیا ہے کہ اس کی دونوں طرف کانٹے ہوں جنگل میں تو فرمایا ہاں ان کا کیسے گزرتے ہیں تو فرمایا کہ میں اپنے کپڑے اچھی طرح سمیٹ کے پوری احتیاط سے گزرتا ہوں کہ کہیں کپڑا جو ہے اس میں کانٹا نہ چھپ جائے کہیں ایسے نہ ہو جائے نے کہا امیر المومنین زندگی دنیا میں بس ایسے ہی گزارنے کا نام تقویٰ ہے کہ بس احتیاط کرتا رہے مراد یہ تھی کہیں معصیت نہ ہو جائے کہیں کسی گناہ میں نہ پڑ جائے خدل المتقین راہ دکھاتی ہے ان کو جو متقین دوسری جگہ یہ آیا ہے اللہ تعالی نے دوسرے پارے میں دیکھیے آپ سرح بکرا یہ ہے دوسرے پارے میں ایک سو نمبر آئے تھے ون ایٹی فائیو ون ایٹی فائیو یہاں اب وہ جو آپ نے اصطلاحات اگر پڑھی تو تھیں اگر یاد رکھی ہوں تو اب یہ کام آئے گی ہم نے آپ سے ایک اصطلاح ارض کی تھی کہ تارس پیدا ہو جاتا ہے آیات میں کہا تھا یہ کہا تھا نا کہ تعارض پیدا ہو جاتا ہے آیات میں تو تعارض کا کیا مطلب اصطلاح کیا تھی اجی آپ پہلے ہی پڑھا ہے. کوئی اور بتایا کانفلکٹ اس کی تشریح بھی تو کرو آ کیا ہاں بھائی ایسے کام نہیں چلتا جب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں اس کا جواب بھی دینا چاہیے ہم نے یہ کہا تھا یہ ٹھیک ہے جو انہوں نے بتایا کہ ایک آیت دوسری آیت کے خلاف نظر آتی تعارض یوں پیدا ہو جاتا ہے یہ اس کی ایک مثال ہے اور اس پہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے کہا اگر قرآن کو ہمارے ہم نے ہمارے علاوہ کسی نے نازل کیا ہوتا تو اس میں بہت سے اختلافات تم دیکھتے ہی اختلافاً کثیرہ بہت سے اختلافات تمہیں اس میں نظر آتی صحیح ہے نا یہ تعلیم ہے کوئی واض نہیں واز اور تعلیم میں فرق ہے باز تو یہ کہ آپ نے سنا بس چلے گئے یاد ہوا ہوا نہ ہوا نہ ہوا تو یہ تو پڑھانا ہے اگر نہیں یاد ہوا تو غلط بات ہے صحیح ہے تو, تو اللہ نے فرمایا کہ لو جدوف اختلافن اختلاف اس میں بہت سا اختلافات اگر قرآن اللہ کے کی علاوہ کسی اور نے نازل کیا ہوتا ہم نے کہا تھا یہ تعار کا اٹھانا اور قرآن پاک کی سب آیا کی ایسی تشریح کہ ایک آئے دوسری سے نہ ٹکرائے جو بظاہر ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہے بہت بڑا علم اور جن مفسرین نے اس پہ کام کیا ہے وہ جن مشکلات سے گزرے ہیں بس یہ انہی کا حصہ تھا اللہ تعالیٰ ان،, ان،, ان کے درجات بلند کرے بالکل آسان کر گئے اس کام کو مگر یہ اپنی جگہ خود بڑا علم ہے یہاں دیکھیے آپ سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر ہے ون ایٹی فائیو ون ایٹی فائیو ہے نا ہاں جی شاہ انزل اللہ قرآن مہینہ رمضان کا ہے جس میں ان ضلہ نازل ہوا فی القرآن اس میں قرآن پاک کو نازل کیا اللہ تعالی نے ٹھیک ہے اور آگے حدل الناس ہدایت ہے واسطے لوگوں کے پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور وہاں کا ہے کہ ہدل متقین متقیوں کے لیے ہدایت ہے تو پوری انسانیت تو متقی تھوڑا ہی ہوا کرتی ہے پیدا ہو گیا نا تعار اس کو حل کرنا چاہیے مفسرین اس کو حل کرتے تھے اور یہ مستقل ایک علم کی شاخ ہے تفسیر کی اگر کسی آدمی کو یہ نہیں آتا کہ تعارض کیسے پیدا ہوتا ہے اور مفسرین اسے حل کیسے کرتے ہیں تو وہ آدمی تفسیر کرنے کا اہل نہیں آپ کو سوال سمجھ میں آئے کہ یہاں فرمایا ہدل الناس اور وہاں فرمایا ہدل المتقین یہاں کہتے ہیں ساری انسانیت کے لیے ہدایت وہاں کہتے ہیں متقی لوگوں کے لیے ہدایت تو دونوں دونوں آپس میں ٹکرائی نہ باتیں اب آ جائیے اس سرح وکرا پہ محسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک اصل میں تو پوری دنیا کے لیے ہدایت ہے پوری کائنات کے لیے جو بھی اسے پڑھے گا وہ اس سے ہدایت پائے گا لیکن اصل میں جو نفع ہوگا اس کا وہ متقی لوگوں کو ہوگا زگار لوگوں کو ہوگا جب وہ زد اور تعصب کو اپنے دماغ سے نکال دیں گے اور غلط چیز کو چھوڑ کے صحیح چیز کی طرف کم سے کم کفر کو چھوڑ کے ایمان کی طرف آ جائیں گے تو اس وقت در حقیقت وہ اس سے فائدہ اٹھانے لگیں گے ہے تو پوری انسانیت کے لیے لیکن کوئی خود سے اگر اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو یہ اس کا قصور ہے فائدہ پہنچے گا کس کو متقی لوگوں کو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ اس حال میں پانچ سو آدمیوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ آئیں گے صرف دو سو باقی سب باہر کھڑے رہیں گے اب یہ اسٹیٹمنٹ کہیں دیتے ہیں تو باتیں دونوں درستیں کہ آئیں گے دو سوئی لیکن حقیقت میں پانچ سو کی گنجائش ہے تو اللہ نے فرمایا پوری انسانیت اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہے کر لے گی لیکن کریں گے کون متقی لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں گے خدل متقین متقی کے لیے ہدایت جو اس سے فائدہ اٹھائیں گے اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ پڑھنے آتے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور بڑے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس خیر ابن عباس رضی اللہ عنہ تو اساغر صحابہ میں سے تھے تو وہ لوگ بڑی قدر کرتے تھے حزب ابحرار رضی اللہ عنہ جو لوگ پڑھنے آتے تھے انہیں اپنے پاس بٹاتے تھے اور کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے کہا تھا کہ میرے بعد دنیا بھر سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے پڑھنے کے لیے اور جب کوئی اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے آئے تو ان لوگوں کے ساتھ عزت سے پیش آنا ابن عباس رضی اللہ عنہ ما کہتے تھے کہ تم میں سے کسی کے چہرے پہ مکھی بیٹھ جائے تو مجھے گراں گزرتی ہے تکلیف ہوتی ہے کہ تم خدا کی کتاب پڑھنے آئے یہ ہے اللہ نے کہا خدل للمتقین فائدہ وہ اٹھائیں گے جو متقی متقی کون ہے